عقیدے سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ ہم پڑھیں گے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اللہن کی ذات عرش پر مستوی ہے عقیدے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر جو قائم ہیں ان کے اور جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج کی مخالفت کرنے والے ہیں جو اہل بدعت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عصمہ اور صفات کی غلط تعویل اور غلط معنی بیان کرنے والے ہیں ان کے درمیان کچھ ایسے مسائل ہیں جو حد فاصل ہیں انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا گفتگو کرنا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے قیامت کے دن اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے یہ وہ مسائل ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں عقیدے کے باب میں اور یہ جو صلب صالحین کے عقیدے اور منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے درمیان اور سرب سالین کے عقیدے اور منحص پر قائم رہنے والوں کے درمیان یہ حد فاصل مسائل ہیں تو انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ بامن کی ذات کہاں ہے کیا ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر جلوہ افروز ہے یا لوگوں کے دلوں میں ہے یا لوگوں کے خواب و خیال کے اندر ہے کہاں اللہ تعالیٰ ہے یہ بڑا ہی بنیادی سوال ہے بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر آج سے اسی مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا مصنف فرماتے ہیں وقول اور رحمٰن ارشو فیصب مواد یعنی اللہ رب کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن عرش پر مستوی ہے عرش پر بلند ہے جلوہ فروز ہے یہ قرآن میں سات جگہوں پر اللہ نے فرمایا قرآن میں سات آیتیں ہیں جن سات آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے عرش پر جلوہ افروز ہے سات مقامات پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ساتوں آیتوں کو یہاں بیان کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے عرش پر جلوہ افروز ہے یوں تو بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن یہاں مصنف نے پرانے کریم سے ان سات آیتوں کو بیان کیا ہے جن میں سراہت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات عرش پر دلوا فروغ ہے اس کے بعد اور بھی کچھ دلیل بیان کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر ہے فوقیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے سب سے بلند ہے سب سے بالا ہے وہ آگے مصنف بیان کریں گے لیکن ابھی انہوں نے وہ سات آیتیں بیان کی ہیں جن سات آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان کیا سب سے پہلی آیت کیا ہے سورہ اراف کی آیت نمبر چونٹی فور اللہ تیم تمہارب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا تم مست اللہ العرش پھر عرش پر بلند ہوا مستوی ہوا یہ سورہ اراف کی آیت نمبر چوند ہے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور یہ بات اللہ رب العامین نے اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کی ہے اور وہ آیتیں آئیں گی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا پھر اللہ نے کیا فرمایا تمس فر طبع اللہ تعالی عرش پر جلوا فروز ہوا عرش کیا ہے یہ عرش اللہ رب العامین کی سب سے بڑی مخلوق ہے سب سے بڑی عظیم مخلوق ہے سب سے زیادہ وسیع و عریض مخلوق ہے سب سے زیادہ اللہ ابرامن کے قریب رہنے والی سب سے زیادہ وزنی جو مخلوق ہے وہ عرش ہے اور یہ عرش جنت الفردوس کی چھت ہے اسی ارش کے نیچے جنت الفردوس واقع ہے تو یہ عرش اللہ ابامین کی سب سے بڑی مخلوق ہے عرش کہتے ہیں تخت کو جس پر بادشاہ جلوہ فرود ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تخت نشین ہوتا ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے اس عرش پر اللہ بامن کی ذات جلوہ فروض ہے عرش کس چیز سے بنا ہے کن دھاتوں سے بنا ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے صرف اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افرود ہے عرش پر بلند ہے اور اس عرش کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں تھامے ہوئے ہیں اور اللہ رب الامن کی سب سے بڑی مخلوق ہے عرش تمام مخلوقات اسی عرش کے نیچے ہیں جس پر اللہ رب الامن جلوہ فروت ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان اور اس کے بعد والا جو آسمان ہے ان دونوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور پھر ہر آسمان اور اس کے بعد والے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے پھر فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے کرسی یہ ساتویں آسمان کے بعد ہے اور کرسی کہتے ہیں جہاں اللہ ارب الامن اپنے دونوں قدم رکھتا ہے اس کو کرسی کہا گیا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ ابلامن کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ <وَلَرْضًا> پران کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جس میں اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہے تو کرسی جس پر اللہ عام اپنے دونوں قدم رکھتا ہے وہ کرسی ہے کچھ لوگوں نے کرسی کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ کرسی ورسی نہیں ہے کرسی مانے اللہ کا علم اللہ تعالی کا علم کرسی مانے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم تو دیگر آیتوں سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ سب کو علم دینے والا ہے اللہ اللہ کے ناموں میں سے ہے تو اللہ اللہن کی جو صفت علم ہے تو دیگر آیتوں ثابت ہے اور اللہ عبامین کی جو اگر یہ کرسی کو ہم ماننے کی علم مراد ہے تو صرف سات آسمانوں اور زمینوں نہیں اللہ ابامن کے علم سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پرسیا اللہ قد علم اللہ ابامن ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے تو آسمان اور زمین کی تفصیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا کرسی اللہ ہرب الامن کے لیے ہے اور وہ کرسی اللہ ابامین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفصر قرآن بیان فرماتے ہیں تو عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ کرسی اور ساتوں آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی دوری ہے اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مساوت ہے کرسی کے بعد پانی ہے اور اس پانی کے اوپر اللہ رب الامن کا عرش ہے فوکلم اللہ فوق عرش اور اللہ عبام عرش کے اوپر ہے وَلَا من شعین <عَمَالِكُم> تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کا علم کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر کرسی کرسی کے اوپر پانی اس پانی کے اوپر عرش اور اس عرش پر اللہ ابامین کی ذات دلوا فروز ہے اور ہمارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ برامین پر مخوی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر چوٹی بھی چلتی ہے تو بھی اللہ رب کو اس کا علم ہوتا ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے زمین میں کوئی پودا اگتا ہے اللہ بامین کو تمام چیزوں کا علم رہتا ہے کتنا اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے غیر محدود ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام الخذیمہ نے اس اثر کو اپنی کتاب توحید کے اندر بیان کیا ہے اور امام بحقی نے اسم اور صفات کے اندر اور اس طریقے سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام زاوی نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے تو اللہ ہر غلام عرش پر جلوہ افروز اور عرش کی مثال جو دی گئی ہے جیسا کہ دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے مسماواتی اللہ کسب القیت کی ساتوں آسمانوں کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ڈھال کے اندر سات دینار رکھ دیے جائیں سات سکے ڈھال کے اندر ڈھال کہتے ہیں جس سے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے اس کو ڈھال کہا جاتا ہے پہلے لوگ تلواروں سے جنگ کرتے تھے تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں ڈھال اس ڈھال سے اگر دشمن ان پر وار کرتا تلوار سے تو اس ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تو دھال ڈھال کے اندر سات اگر دینار سات سکے رکھ دیے جائیں تو ہی مثال ساتوں آسمانوں کی کرسی کے سامنے کون زیادہ بڑا ہوا کرسی یا آسمان ساتوں کرسی زیادہ بڑا ہوا نا جی جیسے سات دینار سکے آپ ڈھال کے اندر رکھ دیں ڈھال دیکھا آپ لوگ نے رہا کافی بڑا ہوتا ہے جسے انسان اپنے جان کی اپنے جسم کی افات کرتا ہے سر کی اور سینے اور پورے جسم کی افات کرتا ہے جب کوئی وار کرتا تو ڈھال اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ ڈھال جو ہے لوہے کی بنی ہوتی ہے اور پھر تالوار بھی لوہے کی ہوتی ہے لوہا اس پر لگتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس ڈھال کے اندر سات دینار پھینک دیے جائیں تو ان سات دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ڈھال کے سامنے ایسی ساتوں آسمانوں کی مثال ہے کرسی کے سامنے پھر باتیں بل کرسی پھر اللہ کا حل من حدید القیت بین نہ فلات ملا ارد کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی بڑی بڑے چٹیل میدان میں ایک رنگ پھینک دی جائے یعنی ایک لوہے کی انگوٹھی بہت بڑا چٹیل میدان ہے اس میں آپ اس کے درمیان میں بیچ میں آپ ایک انگوٹھی پھینک دیں اس انگوٹھی کی اس بڑے چٹیل میدان کے سامنے کیا اس کی حقیقت ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ عرش ہے کتنا بڑا عرش ہے جس پر اللہ ابامن کی ذات جلوہ فروز ہے اور بلند ہے تو عرش یہ مخلوق ہے سب سے بڑی مخلوق ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ کرسی ہے سب سے بڑی مخلوق عرش اس کے بعد کرسی اسی عرش پر اللہ ابامن کی ذات جلوہ فروز ہے اور اسی کرسی پر اللہ ابرامن اپنے دونوں قدم رکھے ہوئی ہے اللہ کے دونوں قدم کیسے ہیں رکھنے کی کیفیت کیسی ہے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کیفیت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر یہ ضرور بتایا گیا کہ اللہ اقبام کی ذات جلوہ فروز ہے بلند عرص پر لیکن کیفیت کیسی ہے کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی تو کیسے تو انہوں نے کہا کہ استوا معلوم ہے و الکیف و مجھول الکیفیت مجھول اب کو نہیں معلوم وہ ایمان و بحی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال و ان بدا اور اس رے کا سوال کرنا بداعت ہے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اللہ ہر چیز پر قادر لہذا کیفیت کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بدعت ہے جائز نہیں ہے یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتا ہے مچھلیوں کو اللہ پیٹ میں کیسے رودھی دیتا ہے اللہ جانوروں کو کیسے رودی دیتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو کیسے کرتا ہے اس طرح کا سوال کرنا اللہ کے بارے میں جائز نہیں ہے بداعت کہلاتا ہے کیونکہ اللہ ابامین ہر چیز پر قادر ہے اللہ ابامین ہر چیز پر قادر ہے تو امام مالک نے کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے اور یہی قول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ملکون ہے ام سلمہ نے بھی بات فرمائی کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے کسی نے کا ام سلمہ جو ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سعودے متحرہ اور اس سے ہماری ام ممن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرص پر مستوی ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیسے اللہ تعالیٰ عرصہ پر جلوہ فروز ہم کو نہیں معلوم لیکن اس پر ایمان لانا ہماری واجب کیوں اس لیے کہ انسان کی فطرت بھی کہتی ہے قرآن میں اللہ نے سات مقامات بیان کیا واضح طور پر اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا اور اس طریقے سے پہلے میں نے بیان کیا کہ امام بن قیم رحمت اللہ اپنے وسط شیخ الاسلام العمیہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ اربان کی ذات عرش عرش پر عرش پر بلند ہے اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کا انکار کرتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے. کچھ لوگ عرش کا انکار کرتے کہتے کہ عرش کے معنی ملکیت کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے پوری دنیا کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس سے مراد ہے ان کا کہنا سراسر باطل ہے کیونکہ یہ قرآن کے لفظ کے خلاف ہے اور اس بات پر اجماع ہے سب کا صحابہ کا محدسین کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروت لہذا یہ کہنا کہ عرش مراد اللہ تعالی کی ملکیت ہے اس میں عرش کا انکار ہے اس میں کرسی کا انکار ہے تو یہ جو اہل باطل ہیں اور جو صلب صالین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں وہ قرآن کے ان الفاظ کا ان آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز مراد ہے اور یہاں پر یہ چیز مراد حالانکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ ابامن عرص پر بلند ہوا استوا کا چار مانا علماء نے بیان کیا ہے صلب صالحین نے اور چاروں کا معنی تقریباً ایک ہے ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا استوا مانا آل علا مان بلند ہونا دوسرا مانا ارتفا ارتفا معنی بھی بلند ہونا تیسرا مانا سعدہ سادہ معنی بلند ہونا اوپر ہونا اور چوتھا معنی استقرہ استقرہ مانے اس کے معنی بھی قرار پانا قرار پانا اور اس پر جلوہ افروز ہونا یہ اس کا معنی یہ چار معنی وہ علماء نے بیان کیا ہے کس کے تعلق سے استوا کے لفظ کے تعلق سے استوا کا معنی کیا ہے تو استباع کا معنی جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ ابامن عرص پر بلند ہوا یا بلند ہے جلوہ افروز ہے عرص پر مستوی ہے عرص پر اللہ ابامین نے قرار لیا ہوا ہے یا اللہ ابامن عرص پر مستقر ہوا یہ عرص پر مستوی ہونے کا معنیٰ اور مفہوم ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ ابامین کی ذات کہاں ہے عرش پر بلند ہے عرص پر جلوہ افروز ہے یہ پہلی آیت ہے اس موضوع سے متعلق دوسری جو آیت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ سوریہ انس کی آیت نمبر تین ہے وہ بھی اسی سے متعلق ایسی آیت ہے اللہ فرماتا تمہاربو اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا ارش پر مستوی ہوا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستوی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا اس پر یہ معنی استوا معنی کہتے استولا اور استولہ کے معنی زبردستی کسی پر غلبہ لے لینا اس کو استولا کہا جاتا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے گویا کہ ان کے کہنے کا یہ وہاں پر کوئی اور بھی ذات تھی جو عرش پر مستوی ہونا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس پر غلبہ مل گیا یہ کہنا صحیح ہوگا نہیں یہ تو بہت بڑا کفر والی بات ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غلبہ ملا یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے غالب نہیں تھا بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا نمبر ایک نمبر دو یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی لڑائی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا پھر اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے اور تیسری بات کیا اللہ البراہین صرف عرش پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے اللہ البراہین تو ہر چیز پر غالب ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی چیز خالی نہیں اللہ کے حکم کو کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ حکم جو کونی ہے جو کائنات سے متعلق ہے تو اللہ ہرب الامن عرص پر غالب ہوا مطلب یہ ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا اور دنیا میں اور دیگر چیزوں پر اور مخلوقات پر کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بلند نہیں ہے है. اللہ ربلامن اس لیے معنی غلط ہے چوتھی بات یہ ہے کہ صلب صالحین کا جو عقیدہ اور منحج ہے وہ اس کے خلاف ہے صلب صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہاں استباع کے معنی اللہ اور استقرہ اور سعدہ کے معنی ہیں ارتفعہ کے معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا جلوہ فروض ہوا یہ معنی یہاں پر براد ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی یہاں پر براد نہیں ہے تو یہ معنی ہے یہاں پر استعبا کا تو دوسری آیت جو سورہ یونس کی ہے اس میں بھی اللہ رب العاملین نے اسی بات کو بیان کیا تیسری جگہ سورہ رات کی آیت نمبر دو ہے اللہ احمدتا ہے اللہ اللذی رفع السماواتی بغیر عمد ترونہا مستواش اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھا کر کے رکھا ہے ستون نہیں آسمان میں اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے یا اٹھا رکھا ہے ترو نہا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کوئی آسمان کے در آپ کو ستون نظر آتا ہے کہ ان ستونوں پر آسمان قائم ہیں نہیں اللہ نے بغیر ستونوں کے ان کو اٹھا رکھا ہے سم مستوا عرش فر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے چلو افروز ہے یہ تیسری آیت ہے چوتھی آیت ہے سور رحمان کی شور طاح کی آیت نمبر پانچ اور رحمان الر ارشتوا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر کیا ہے مستوی ہے عرش پر بلند ہے پانچویں آیت سمتوا العرش الرحمان عرش پر مستوی ہوا یہ سور فرقان کی آیت نمبر انسٹھ ہے سورہ فرقان چھتھی آیت کیا ہے اللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض وما بینوما فی ستت ایام ثم مستوال عرش کہ اللہ یہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں ان تمام چیزوں کو چھے دنوں کے اندر پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا یہ سورہ سجدہ آیت نمبر چار یہ سورہ سجدہ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مسمون ہے پہلی, پہلی رکعات کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سور انسان سورہ دہر یہ پڑھنا مسنون ہے ہر جمعہ کو تو اسی صورت کے اندر اللہ بحما آیت نمبر چار میں کہ اللہ اللہ خالق سماواتی والا فیصدیام سما العرش کہ اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا پھر اللہ اربامن عرش پر مستغی ہوا یہ چھٹی آیتی ساتویں آیت کیا ہے سور حدید آیت نمبر چار سورہ حدیت آیت نمبر چار ترتیب سے مسلم نے بیان کیا ہے جو قرآن کی ترتیب ہے صورتوں کی اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے لذیح وا تی و دفی سیامن تم مستبا العرش وہی وہ ذات ہے اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا عرش پر مستوی ہوا یہ سات آیت ہے ایک عرش ہی آیت کافی انسان کے عقیدے کے لیے لیکن سات آیتوں میں اللہ ابامی نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ایسی کافی حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذات اوپر عرص پر بلند ہے جلوہ فروز ہے انہی میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جو حدیث الجاریہ کے نام سے معروف ہے معاویہ بن حکم سولمی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بکریاں تھیں جو ایک لونڈی چرائے کرتی تھی اہود پہاڑ کے پاس ایک مرتبہ وہ جاتے ہیں اپنی بکریوں کی نگرانی کے لیے دیکھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ایک کاد بکری غائب ہے انہیں غصہ آ گیا کہ یہ لوڈی خیال نہیں رکھتی ہے بکریوں کا اور بھیڑیا بکریوں کو کھا لیتا ہے بکریاں ہماری کم ہو جا رہی ہیں تو ایک تھپڑ مار دیا بکری اس کو لوڈی کو بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا غلط کام کیا اللہ کے کی صلی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ ماجرہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ اس لونڈی کو حاضر کرو میرے پاس آپ نے اس لونڈی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیا این اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں سب سے پہلا سوال تھا این اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آسمانوں کے اوپر ہے پھر پوچھا من آنا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو مارے بی نے کیا بول رہا اسے آزاد کر دو مومن ہے وہ کیا ہے وہ مومن اسے آزاد کر دو کیا معلوم ہوئی اسے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے ہر جگہ نہیں ہے ہر جگہ نہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ایمان مومن ہونے کے لیے آپ نے اس کے جواب میں اشاد فرمایا جس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی داتوں اوپر آئے تو آپ نے کیا کہا آتی کہا اور پوچھا میں کون کہ انہوں کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں یہ بھی ایمان ضروری ہے کوئی مان نبی پر ایمان نہ لائے اللہ پر اس کا ایمان و آخرت پر ایمان ہو تمام نبیوں پر ایمان ہو تمام کتابوں پر ایمان ہو وہ مومن ہے مسلمان ہے کہ کچھ اور ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا جو ہمبی پر ایمان نہ لائے تو اس سے معلوم ہے کہ دو باغوں پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں دو چیزیں بیان ہوئیں تو آپ نے کہا آتیقہ فی انہ اسے آزاد کر دو یہ مومنا عورت ہے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عقیدہ ہو کہ اللہ اربامن کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے عرش پر بلند ہے ہر جگہ نہیں نا اللہ کی ذات یہ کفر کا عقیدہ یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اگر ہر جگہ موجود اللہ تعالی تو مہراج کا واقعہ کیوں پیش آیا کہ نہیں ہے رجب کے مہینے میں لوگ معراج کا جشن مناتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا آپ وسلم اوپر تشریح رہے گئے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ براہن کتنے قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی قلم کے چلنے کی آواز قلم کے چلنے کی آواز سنی قلم کے چلنے کی آواز سنی سسراہٹ کی آواز آپ نے سنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے گرتگو کی آپ نے اور اللہ حرب نے آپ کو نماز کا تحفاتہ فرمایا تین چیزیں تھا فرمائی نماز عطا کی اور شور بقرا کی آخری دونوں آئے تھے اور یہ بھی عطا کیا کہ تمہاری امت میں سے جو بھی مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کی مقبت کر دوں گا یہ بھی اللہ رب الامین نے آپ کو تحفے میں دیا تین باتیں دی تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو میرا آج کے واقعوں کیوں پیش آیا اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں ملاقات کر لیتے کہیں جا کر کے اور نماز اور یہ ساری چیزیں پر فرض کر دی جاتی لیکن آپ کی معراج اور میراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر چڑھنے کو اس کو معراج کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے آنے کو مزور کہتے ہیں اترنا اللہ نے قرآن کے بارے میں فما کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا یعنی اوپر سے اللہ نے قرآن نازل کیا ہمارے امال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں آگے شاید مسلم بیان کریں گے ان آیتوں کو جن میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے امال اللہ تعالیٰ کے اوپر پیش ہوتے ہیں اللہ کے پاس پیش کیا جاتے ہیں اور اللہ اور بندوں کے امال پیش کرنے کی تین صورتیں ایک تو ہر دن امال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں فجر اور اثر کے وقت میں اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش کیا جاتے ہیں بندوں کے امال پیش ہوتے ہیں ہر دن اور ہفتے میں دو دن سوموار اور جمعرات کو یہ ہفتہ واری پیش کرنا ہے اور ایک ہے سال میں ایک مرتبہ وہ شابان کے مہینے میں ہوتا ہے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس شابان کے مہینے میں اس لیے وہ حدیث جس میں مہنے بھی نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے عام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں یہاں لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی ہر دن عمل پیش ہوتا ہے ہر ہفتے پیش ہوتا ہے تو اس میں اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ سالانہ اعمال جو سال بھر کے اعمال ہیں وہ اس مہینے کے اندر پیش کے آتے ہیں جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے تو روزانہ حساب ہوتا ہے مہینے کا حساب ہوتا ہے ہفتہ واری حساب ہوتا ہے سال بھر کا بھی حساب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے سال بھر کا بھی حساب کیا آتا ہے کہ سال بھر میں ہم کو کتنا نفع ملا کتنا نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سال میں بھی اعمال پیش کے آتے ہیں پورا نچوڑ خلاصہ سمجھ لیجئے سال میں ایک مرتبہ وہ سامان کے مہینے میں تو اس طریقے سے اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہونے کی صورتیں ہیں اور یہ ایام ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر میں راج واقعہ پیش کیوں آیا اور المیا یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو لوگ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے نسبت کرتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے جبکہ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرشف جلوہ افروز ہے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں مثلا کہ انااب سے ان کا تعلق تھا ان کی کتاب عقیدہ تحویہ وہ کتاب یہاں سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں نے پڑھا یہاں پہ اور ہمارے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ احناف کے مدرسوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے تو اس لیے کہ وہ کتاب صلب صالحین صحابہ اور تابعین کے عقیدے اور منحج پر آئے اور اس کتاب کی شرح کیا ہے ایک حنفی عالم دین وہ بھی بہت بڑے عالم تھے امام تھے ابن و ابلز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کی شرح کی شرح العقیدہ تحویہ اور اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے معاہدے سے امام البانی. انہوں نے اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی ہے جو حدیث بیان کی ہیں ابن اب العزل حنفی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اس ساری حدیثوں کی تخریج کی ہے ان حدیثوں پر حکم لگایا ہے کہ حدیث کس کتاب کے اندر کس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے اس طریقے کے رنک شاگردوں نے بیان کیا ہے امام ابو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہمارے امام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ابام کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ ارش کہاں ہے تو امام ونیفا کہتے تھے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں وہ کافی رجحان کہے کہ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ ارش کہاں ہے آسمانوں کے اوپر ہے نیچے ہے زمین میں ہے کہاں ہم کو نہیں معلوم تو امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ اسے ایمان کی نفی کرتے تھے کہتے تو مومن نہیں نہیں جو عقیدہ رکھے کہ اللہ کا عرش پر تو لیکن عرش کہاں میں نہیں معلوم امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا اسی لیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں ان کے عقیدے کو نہیں مانتے منہج کو نہیں مانتے وہ فروح میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں نماز کیسے پڑھنا روزہ کیسے رکھنا زکوٰۃ کیسے دینا آج کیسے کرنا نکاح کیسے کرنا طلاق کیسے دینا شادی بیاہ کیسے کرنا زکوٰۃ کیسے دینا یہ جو مسائل ہیں ان مسائل میں ان کو اپنے امام مانتے عقیدے میں نہیں مانتے لوگ ہے ان کی کتاب انہوں نے کتابوں کے اندر ہے اور یہ اوپر کوئی الزام نہیں ہماری طرف سے باقاعدہ ان کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ بات سراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ہم عقیدے میں ابو ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشریع کو مانتے ہیں جو عقیدے میں گمراہ لوگ تھے صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ان کو ہم مانتے ہیں جو جو صفات کی تعویل کرتے تھے غلط تعویل صفات کو نہیں مانتے تھے اللہ ابوالعامن کے بارے میں عرش پر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے ان لوگوں کے عقیدوں کو مانتے ہیں باقاعدہ لکھا انہوں نے ایک ان کے بڑے عالم گزرے ہیں علامہ خیل احمد سہان پوری رحمتہ اللہ علیہ عقائد و علماء اہل سلمت دیوبند میں نے اس سے پہلے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا اسی درس کے اندر اور درسوں میں ان میں کئی علماء کی دستخط موجود ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ہم فروح میں امام حمام امام, امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری جو چوتھی صدی کے عالم ہیں ان کو مانتے ہیں اور چار سلسلوں پر بیت لیتے ہیں سلوک میں نقش بندی چشتی سہروری اور قادری یہ سارے جو سلسلے ہیں تصوف کے امام منیفا رحمت اللہ علیہ کے بعد کہیں ہیں یہ امام منیفا چشتی نہیں تھے نہ سیروردی تھے نہ قادری تھے نہ جو ہے بندی تھے امام منیفا رحمت اللہ علیہ یہ سب سلسلے بعد میں شروع ہوئے ہیں ان تمام سلسلوں پر وہ بیت لیتے ہیں کس لیے بیت لیتے ہیں لوگوں کے اندر تسکیا کرنے کے لیے لوگوں کے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے کس راستے سے تصوف کے راستے سے کیا ماں منیفا دیندار نہیں تھے کہ ماہ منیفا متقی نہیں تھے کیا صحابہ متقی نہیں تھے یا کیا ام کرام متقی نہیں تھے یہ جو سلسلے ہیں کوئی چوتھی صدی کا ہے کوئی تیسری صدی کا ہے کوئی پانچویں صدی کا سلسلہ ہے اس سے پہلے سارے سلسلے نہیں تھے ان پر باقاعدہ لوگ بیت رہتے نقش بندی چشتی سہوردی قادری تین حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے ایک حصہ ہے فرو کا اس میں امام منیفا کو مانتے ہیں ایک حصہ عقیدے اور رسول کا اس میں دو اماموں کو مانتے ہیں ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن آشری اور ایک حصہ ہے کا دینداری کا اس میں تصوف کا اس میں کس کو مانتے ہیں چار سلسلوں کو یہ ان کی کتاب کے اندر باقاعدہ درج لکھا ہوا ہے اور اس پر ان کے کئی علماء کے سینکڑوں علما کی دستخط موجود ہیں جی ہاں تو یہ معاملہ ہے تو وہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش پر ہے اسی لیے امام ابن اب العض حنفی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے عقیدہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے کے خلاف ہمارے امام کا عقیدہ امام ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا تو اگرچہ اپنی نسبت کرے ان کی طرف تو وہ ان کا ماننے والا نہیں مانا جائے گا اور ایسا انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور معتزلہ فرقے پیدا ہوئے جو نسبت کرتے تھے ہمارے امام کی طرف لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے لہذا ان کے عقیدے پر نہیں ہیں ان کے مناج پر نہیں ہیں وہ ان کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں وہ جو عقیدے میں ان کو نہ مانیں تو پھر سب سے اہم چیز تو عقیدہ ہے بنیاد ہے جب اسی میں ان کو نہ مانیں تو کیسے ان کے ان کا ماننے والا ہوگا یہ ابن ابلض الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شرح العقیدہ تحاویہ کے اندر بیان کیا ہے جی ہاں صفا نمبر مجھے بھی فی الحال نہیں یاد آ رہا کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے اور اس سے پہلے میرا خطبہ جو ہوا تھا اسی موضوع پر تھا کہ معراج کا پیغام تو اس کے اندر میں نے باقاعدہ صفحات کا بھی حوالہ دیا ہے اس خطبے کے اندر کہ انہوں نے اپنی کتاب سعالعقیدہ تحویہ کے اندر بیان کیا ہے اس پیج کے اندر اس صفحہ کے اندر یہ بات کہ بہت سارے لوگ اپنی نسبت کرتے مام بنیفا کی طرف لیکن ان کے عقیدے پر نہیں ہے تو مام بنیفا کے ماننے والے نہیں مانے جائیں گے وہ کیونکہ وہ ان کے عقیدے پر نہیں ہیں وہ جی ہاں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو یہ سات آیتیں مسلم نے پیش کی ہیں کیونکہ سات آیتوں میں اللہ نے سرات کے ساتھ بیان کیا ہے ویسے دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اللہ کہتا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہ عزب اللہ یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیا آیتیں آج اتری ہیں یہ آیتیں نبی پر اتری تھی صحابہ نے آیتوں کا کیا مانا سمجھا اسی ہم کیا کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کا معنی وہی لیا جائے گا جو صحابہ نے بیان کیا ہے جو بیان بیانیا ہم کوئی نیا معنی نہیں بیان کریں گے یہاں پر عیتوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ ابامن علم سے ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ ہمارا کوئی عمل مخفی ہے نہ کوئی چیز اللہ پر مخفی ہے اللہ ابامن کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور خود اس کا جواب ابام منیفا رحمۃ اللہ نے بھی دیا ہے الفق ال اکبر ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ امام صاحب آیتوں کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ ماقم تم کہ وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی رہو تو انہوں نے کہا کہیتوں کا معنی یہی ہے جیسے ایک بھائی کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو اور اپنے بھائی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بات نہیں آئی تو کیا وہ بھائی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہاں پہ نہیں جسے آپ سعودی عرب کے اندر ہیں اور آپ ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہیں اور آپ کا بھائی وہاں پر ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہے وہ کسی مقدمے میں ہے یا پریشانی میں ہے آپ یہاں کہتے ہیں بھائی پریشان مت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں تو کیا آپ کا جسم وہاں چلا جاتا ہے آپ کی ذات وہاں چلی جاتی ہے آپ کا آپ یہاں پر ہیں سعودی عرب کے اندر ہے لیکن آپ کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہاں آپ کا بھائی جو دوسرے ملک میں کہ میں بھائی تمہارے ساتھ ہوں یہی ان آیتوں کا معنی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے مومنوں کی مدد کرنے والا اور جو کفار ہیں مشرقین اللہ ان کے ساتھ بھی ہے اللہ ان کی نگرانی کرنے والا ان کی پکڑ اور ان کی کو گرفت کرنے والا ہے یہ اس کا معنی اور مراد کہ تم کہاں جاؤ گے اللہ رب الامن سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے تمہاری ہر چیز پر اللہ رب الامن کی نظر ہے ہر چیز کو اللہ رب الامن گھیرے میں لیے ہوئے ہے اگر مومنوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا اور اگر کافروں کے بارے بھی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ابن ہر چیز سے باخبر ہے آگاہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو قیامت کدیم تمام چیزوں کا تم کو حساب دینا پڑے گا یہ کس نے جواب دیا جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ میرا جواب نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا ایسے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہا, کہا کہ وہ تمام آیتیں جن آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ان تمام آیتوں کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے اپنے علم کو اللہ نے سے پہلے علم بیان کیا یا آخر میں علم بیان کیا. کیا مطلب کہ اللہ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے یہ مانا مطلب یہ ہے تفصیل سلب صارحین کی ان آیتوں کی جن آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ ساری آیتیں دیکھ لیجئے اللہ نے ان آیتوں کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اللہ ابرامن علم رکھنے والا ہے مطلب یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو کہاں اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے اگر یہ عقیدہ نہیں تو مومن نہیں ہے اگر کوئی رہے کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا عبہ تو یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے عرش پر جلوہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے درمیان اور جو اہل باطل ہیں اہل بدعت ہیں یا اس طریقے صلب ص عن کے عقید اور مرحذ پر چلنے والے نہیں ہیں ان کے درمیان حد فاصل یہ مسئلہ ہے یہ بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ اہم بھی ہے تو یہاں پر سات آیت مصنف نے بیان کی ہیں جن سے بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اربامن کی ذات ارس فضل و افروز ہے آگے اور بھی مصنف کچھ آیتیں بیان کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اور اس کی فوقیت کا ذکر ہے انشاءاللہ آگے وہ ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کی تفصیل کریں گے اور مانا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب ابامین ہمیں صلب صالحین صحابہ طعبین طب کے عقید اور منحظ پر قائم رکھے اللہ رب ابرامن ہمیں شرک اور بدأع کے ایسے دور رکھے اور اپنے نبی کی سمتوں پر قائم رکھے ہم اب العمین صاببن محمد والا علیہ و صاحب وزاق اقبال خیر السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ